جنگ کو کاس میں نوشاہ کی تیاری ہے تیرواں سال یتیمی پہ بہت بھاری ہے منتظر رن میں ادھر فوج ادو ساری ہے اور ادھر خیمے میں فروا پہ کشید تاری ہے پانی موجود نہیں ہوش میں لائیں کیسے بی, بی روتی ہیں اس غ غ غ غ غم سے چڑا بیوتی ہیں اس غم سے چڑا خود ہی تابیز حسن چہ کو دکھایا تھا ابھی ازم جا دینے کا قاسم کو دلایا تھا ابھی اپنی قربانی کو ہاتھوں سے سجایا تھا ابھی کہ کے یہ آلے محمد کو رلایا تھا ابھی بی بیو مانگو دعا نام بڑا کر جائے لڑکے میدان میں فرزند میرا مر جائے لڑکے میدان میں فرزند میرا مر جائے, میرا مر جائے یہ تو جذبہ تھا پمتا کا تقاضا تھا دیگر بے بگی میں ہوا جاتا تھا جہاں زیر و زبر مل کے قاسم چلے میدان کو گرا پردائے در خاک پر بیٹھ گئی فرو ہوا چاک جگر منہ سے ایک بار کہا ہائے تو خاموش ہوئی تیس کچھ ایسی اٹھی دل میں کہ بے ہوش ہوئی بے ہوش فرماتی تھی کاسم سے شبیر کے ہمراہ بجائے شب پر تیل میں تولنا اس طرح ادو کا لج کر جنگ کے سفیر میں جس طرح لڑے تھے در ہر طرف شور اٹھے خون ہے الغالب کا یہ نبی راؤ ہے علی ابن نے طالب کا یہ نبی راؤ ہے علی ابن نے طالب کا ام فروا کو سنبھالے تھی ادھر زینب زار تیغ قاسم سے ادھر جنگ میں تھی چیخ پکار باد بیٹوں کے ہوا ارض شامی فرنار آئی آواز کہ اے ایشامیوں رہنا ہوشیار باری باری نہ پائے رزم پکارو اس کو ہاشمی شیر ہے یہ ڈھیر کے مارو اس کو ہاش شیر ہے یہ گھیر کے مارو اس کو دائرے کی شکل میں خواہار بڑے جانے تنہا کے لیے لاکھ خریدار پڑے خونے قاسم کے طلب گا جفاقار بڑے برق کی تیزی سے باغ اٹھتے ہی رہوار بڑھے گر پڑا زین سے وہ رش کے چمن میدان میں جیت جی رو گیا ابن حسن میدان جیتے جی تجی رو دا گیا ابن حسن میدان جسم وہ پھول سا کچھ اس طرح پامال ہوا کوئی نہ سلامت رہا یہ حال ہوا گوشت کے لوتڑوں سے فرش زمین لال ہوا گل ہوا ابن حسن قتل جوان سال ہوا اور خون میں قاسم کو ملایا کیسا ہم نے شبر کی نشانی کو مٹایا کیسا ہم نے شبر کی نشانی کو مٹایا کیسا کیا کہوں کس طرح شبیر نے پایا لاشا ٹکڑے چن چن کے کلیجے سے لگایا لاشا بنتا ہی نہ تھا لاکھ بنایا لاشا باندھ کر گٹڑی میں کاندھے پہ اٹھایا لاشا باندھ کر گٹھڑی میں کاندھے پہ اٹھایا لاشا دو قدم چلتے تھے شب بھی تو رک جاتے تھے درد اٹھتا تھا تو دل تھام کے جھک جاتے تھے درد اٹھتا تھا تو دل تھام کے جھک جاتے تھے سوچتے تھے کہ قیامت ہی گزر جائے گی کھولیں گے اہل حرم گٹھڑی جو گھر جائے گی بائی کی بیوہ سفر دہر سے کر جائے گی لاش فرزند کی دیکھے گی تو مر جائے گی اب چھپائیں کہاں اب چھپائیں کہاں اس رش کے چمن کے ٹکڑے سب کو یاد آئیں گے پھر کل پے کے ٹکڑے سب کو یاد آئیں گے پھر کل حسن کے ٹکڑے اس طرح خیمے میں آئے جو شاہ جنو بشر خون رشتہ ہوا صاف آتا تھا گٹڑی سے نظر ہو گیا اطرت اتہار بر پاؤ میں ام فروان کہا پیٹو نہ یوں سینہ او سر میرے فرزند کی شادی ہے رچاؤ مہندی آؤ زینب آؤ آؤ زینب میرے قاسم کے لگاؤ مہندی آؤ زین میرے قاسم کے لگاؤ مہندی سن کے بھاوج کا بیان پھٹ گیا زینب کا جگر گٹھڑی کھولی گئی اور پھر ہوا برپا محشر لاش پر خود کو گرا کر کہا فرو میں اثر نام قاسم تھا پتکسیم ہوا میرا پسر باپ کے دل کی طرح لگتے جگر ٹکڑے ہوا سب مبارک دو میرا نور نظر ٹکڑے ہوا سب مبارک دو میرا نور نظر ٹکڑے ہوا